اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله ترمذي شريف جلد 2 صفه 27 نمبر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 جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں آج جنت کا بیان سنیں گے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے جنت وہ مقام ہے جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے اعمال کا فضل و کرم سے جو بدلہ دے گا انعام دے گا جس جگہ میں دے گا وہ شاندار مقام اس کا نام ہے جنت اور یہ بہت ہی علیشان مقام ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے وہاں کی عمارتیں بنی نور سے وہاں کی عمارتیں بنی ہیں سمشان اللہ کنکریاں موتی کی ہیں یا کوت کی ہیں مٹی زعفران کی ہیں وہاں غم نہیں ہوگا ہمیشہ کی ہوگی کپڑے گلیں گے نہیں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی جوانی فنا نہیں ہوگی جنت ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی جگہ ہے وہ خوش نصیب جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں مصیبتیں اٹھاتے ہیں مگر اللہ تعالی کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں جب قیامت کے روز جنت کا ایک غوطہ دے کر ان کو پوچھا جائے گا دنیا میں تکلیف اٹھائی سب تکلیفیں بھول جائیں گے کہیں گے نہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی جنت ایسی ہے ساری تکلیفیں بھلا دے گی موسم کیسا ہے جنت کا مدنی موسم نہ سردی نہ گرمی خوشگوار موسم اور قیامت کے روز متقیوں کے جنت قریب لائی جائے گی اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا ہا وا ماں تو علی کلّی حفیظ یہ ہے وہ جس کا تم وائدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے نگہداشت والے کے لیے اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کسی نے دیکھی نہیں سوچ نہیں سکتا اس کے بارے میں گمان بھی نہیں پہنچ سکتا میرے پیارے اکالی سلا تو اسلام نے فرمایا بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے اس کا خلاصہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا اگر چاہو تو یہ آئٹ پڑھ لو پارہ اکیس سورہ سجدہ آیت نمبر سترہ من رحیم سی کو مائ کنزلیمان تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے مفتی احمد یارخان نحمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں نہ تو بیان میں آ سکتی نہ گمان میں وہ تو دیکھ کر ہی معلوم ہوگی اللہ اپنے کرم سے دکھا دے آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی وارکاہ میں جنت میں آپ جائے اختار ادا ہی جنت میں آ کا پڑوسی بن جائے اختار ادا زا کل جنت الفردا صاحبی غیر حساب آمین سلشیب صلی اللہ تعالی احمد اور یاد رکھیے کہ جنت اللہ تعالی نے پیدا فرما دی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے جنت میں تو رہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا زباں ہوا وہ کہاں سے لایا گیا تھا جنت سے تو لایا گیا تھا براق شب میراج جو لایا گیا وہ کہاں سے لایا گیا تھا جنت سے تو لایا گیا تھا جو جنت تیار ہو چکی وہاں کی نعمتیں تیار ہیں مگر وہ نعمتیں پرانی نہیں ہوں گی وہ فریش رہیں گی تازہ رہیں گی اور میرے اکالی علیہ تو نے میراج کی رات جنت کی سیر فرمائی تھی حضرت ادریس علیہ السلام تو رہتے جنت میں اللہ اکبر میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اس کا جز ہے حکومان سے بھی بڑی ہے. اللہ اکبر اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں سما جائیں پاراچار سورہ علی عمران کی آئی نمبر 133 میں جنت کی وسعت بتائی جا رہی ہے سنیے سری رو نو فیروتی گن و جن تین ترجمہ کنزلی مان اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی تو گناہوں سے توبہ کر کے دوڑو رب کی بخشش کی طرف جنت کی طرف جس کی چوڑان ایسی ہے کہ سب زمین و آسمان آ جائیں اللہ اکبر اللہ تبارہ کا مطالعہ کے فرائض کو ادا کر کے دوڑو جنت کی طرف نمازیں ادا کر کر کے جنت کی طرف دوڑو حج ادا کی طرف دین کے لیے مدنی اطیات دے کر جنت کی طرف دوڑو دین کی خدمت کر کے اللہ کے محبوب علی صلاح و سلام کی سنتیں اپنا کر جنت کی طرف دوڑو کس جنت کی طرف جس کی چڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں اب یہ زمین و آسمان کیوں بیان کیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں لوگ زمین و آسمان کو بہت بڑی مخلوق سمجھتے ہیں واقعی ہے بھی اور یہ زمین و آسمان سنگل نہیں ہے سات زمینیں سات آسمان ہیں یہ ساتوں زمینیں جوڑ دی جائیں برابر برابر ان کی وسط کتنی ہو جائے گی ساتوں آسمان یہ جوڑ دیے جائیں ان کی وسعت کتنی ہو جائے گی یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان یہ جوڑ دیے جائیں تو کتنی وسط ہوگی اس سے زیادہ جنت کی وسعت ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے آئیے اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے ہیں کر دے جنت کر دے جنت میں تو ان کا کر دے جنت اللہ معنی جنت الفردوس ابھی غیل حساب اللہ ہم تج سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما دے سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے جنت الفردوس دیگر جنتوں میں جتنی نعمتیں ساری کی ساری جنت الفردوس میں اس سے بھی زیادہ ہیں اور جنت کی وسعت کے بارے میں پارہ سپتاح سور حدید آئٹ نمبر اکیس میں ارشاد ہوتا ہے سابقو الی الا من ربکم وجنہ و جن وجن السماء والارض گا للذین میون اوین سولی ترجمۂ کنزولی مان بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو بندوں کو اعمال میں جلدی کرنے کی اللہ کی طرف سے ترغیب دلائی جا رہی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں ترغیب دلائی جا رہی ہے بندہ اللہ کے فضل سے اس کی بخشش اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے قلیل تو عامال کرنے میں جلدی کی جائے اتنی بڑی جنت اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال الا حضرت کے ملفوظہ شریف میں ہے جنت بہت وسیع مکان ہے یعنی بہت وسیع جگہ ہے اردو حسم سماوات والارض ترجمہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی چوڑان میں آ جائیں اعلی حضرت لکھتے ہیں اس کی وسعت اللہ و رسول ہی جانتے ہیں اس میں یعنی جنت میں سنیے جنت میں پہلے کون داخل ہوگا اس کے بعد کون داخل ہوگا جنت میں سب سے پہلے ارباب استحقاق بھیجے جائیں گے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے نیک اعمال کیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی نمازیں پڑھیں روزے رکھے حج کیا زکات دی اور نیکوں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی صدقہ دیا خیرات دیا ذکر و درود پڑھے تلاوت قرآن کی سعادتیں حاصل کیں دین کی خدمت کی نیکی کی دعوت دی برائی سے منع کیا گناوں سے بچے جنہوں نے نیکیاں کی اعمال سالحہ کیے اور نیکیوں کے سبب مستحقے جنت ہوئے سب سے پہلے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر اللہ کا فضل نیک امال کی توفیق کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے پھر اسے قبول بھی فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے جنت بھی اتا فرماتا ہے حضرت لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے اپنے محلوں میں آرام کر رہے ہوں گے جنت میں جھونپڑیاں نہیں مکان نہیں محل ہوں گے وہ محل بھی ایسے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محل اللہ پر جب یہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے اللہ کی رحمت سے جنت میں اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہوگی اب بھی تو بے والوں کو اللہ تعالی محض اپنے کرم سے اس میں بھرے گا اب بھی جگہ باقی ہوگی اب اللہ تعالی ان روحوں کو جنت عطا فرمائے گا جو روحیں دنیا میں نہیں بھیجی گئی تھیں اور اللہ حضرت فرماتے ہیں بڑے آرام میں رہے نہ دنیا کی صورت دیکھی نہ تکلیف اٹھائی نہ موت چکی نہ کوئی عمل کیا فقط اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہمیشہ کے لیے دار الجنان یعنی جنت فصحان فصبحان اواسی ال، الرحمان اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے جنت کے دروازے کتنے آٹھ دروازے اللہ اکبر بخاری شریف میں ہے میرا قالی سلا تو اسلام نے فرمائے جنت کے آٹھ دروازے ہیں وہ دروازے کتنے بڑے ہیں سنیے اللہ میں نصیف فرما دے مشکا شریف میں ہے حدیث نمبر 5629 ہزار ارشاد فرمایا جنت کے فاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازو کے درمیان چالیس سال کا راستہ ہے مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی اس کسرت سے جنت میں میرے اکالی سلا تو اسلام کے غلام جائیں گے سبحان اللہ سرحان اللہ گونا گارو چلو مالا در کھولا ہے جنت کا گنا گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا معلوم ہے سب سے پہلے ہمارے آقا جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد دیگر انبیاء کلام اور پھر امتوں میں سب سے پہلے امتیں مصطفیٰ جنت میں داخل ہوگی اس کے بعد دیگر امتیں اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درو جب تک میرے آقا جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آقا کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی ترمیزی شریف حدیث نمبر 2548 میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑائی تیز رفتار تیز سوار کی رفتار سے تین سال کا ہے وہ اس پر تنگ ہوں گے حتیہ کے قریب ہوگا کہ ان کے کندھے مل جائیں بہت وسیع دروازے ہوں گے مگر پھر بھی کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے آئیے دعا کرتے یا خدا میری مغرت سیرت فرما باغے سے دس مرحمت فرما کر دے جات اپنے اتار کو حتا اللہم انی بغیر حساب تل فردا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بٹے بٹے اسلام بھائیوں اور فیضان مدینہ کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین وہ امال جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں اس کی بجا آوری کے لیے جنت کی تیاری کیجیے یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے جنت کی تیاری اس میں ان امال کا ذکر ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور یہ کتاب سبحان اللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے دو ہزار سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے یہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی آسان یا آسان اردو میں اس کو شائع کیا ہے اس کو پڑھے جنت میں لے جانے والے اعمال ایسی عظیم و شان جنت ملے گی اور سبحان اللہ مدن انعامات تھام لینا ماہ مدنی انعامات چل رہا ہے مدنی انعامات پر عمل کریں گے اللہ نے چاہا اس کے کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں جنت عطا ہوگی مدنی انعامات نیک اعمال پر مشتمل ہے ایک اسلام بھائی کہتے ہیں الحمدللہ مجھے مدنی نامہ سے پیار ہے روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے کاش میرا بھی ہو جائے آپ کا بھی ہو جائے ہم سب کا ہو جائے ایک بار میں مدنی قافلے میں سفر پر تھا جب سویا تو قسمت جاگ گئی جناب رسالت ماں خواب میں تشریف لے آئے کم کے مبارکہ کو کا کچھ جنت میں لے جاؤں گا پڑوسی خلد میں تار کا اپنا بنا لیجیے جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی بجا اویری کی توفیق دے اپنے کرم سے جنت تتا فرما دے آمین آمین آمین, آمین, آمین